شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق شہید اسلام اگلی آیات کا شان یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے ضروری احکام تھے یہ ضروری احکام تھے یا نہیں تو فرمایا ضروریات کی پابندی کرو اور غیر ضروری سوال نہ کرو ضروریات کی کیا کرو اور غیر ضروری سوال نہ کرو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو روک دیا ہے کہ مجھ سے سوال نہ کیا کرو ایک تالبل میں نے سوال کیا تو میں نے کھڑا کر دیا نہیں وہ سوال کیا تھا کہ آسمان کیوں کھڑا ہوا ہے بغیر ستوں کے گر کیوں نہیں پڑتا ہے سوال آ ٹھیک ہے <laughs> آگے قرآن پاک کے اندر پڑھو گے وہاں ہے بغیر آمدن ترون خود اس کا جواب کس میں آئے وہ قرآن میں ہے بغیر آمادن ترون اللہ نے ان کو ستون کے بغیر کھڑا کر دیا تو سوال کر رہا تھا کہ گر کیوں نہیں پڑتا ٹھیک ہے کوئی شونی <laughs> تو چھوڑی چھوگی تو اس لیے میں تمہیں روک دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے سوال نہ کیے کرو کیونکہ تمہارے سوال میں جانتا ہوں نہ جیسے ہوتے <laughs> اچھا جی تو ضروریات کی پابندی کرو اور غیر ضروری سوال نہ کرو بعض عام عربی آدمی تھے انہوں نے کوئی غیر ضروری سوال کیے تھے ایک آدمی کے نصب کے اندر کوئی شک تھا نصب کے اندر کیا تھا تو حضرت کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگا کہ حضرت میرا باپ کون ہے تو یہ سوال ٹھیک ہے غلط ہے نا اگر کوئی جواب ملتا تو کیا بنتا اس کا ایک آدمی کہ حضرت میری اونٹ نہیں گم ہو گئی کہاں ہے کیا حضور عالم و تھے تو اس قسم کے سوالات انہوں نے کیے تھے غیر ضروری سمجھے جی تو اللہ تعالیٰ نے غیر ضروری سوالات سے روک دیا تھا آیا سن حضرت خان بھی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کوئی مریض جاتا وہاں رہتا تو پہلے دن سوال کرتا تو حضرت ناراض ہو جاتے فرماتے کم از کم تین دن تو میرے پاس رہو پھر سوال کرو وہ تین دن جو ساتھ رہتے نا وہ سارے سوالوں کے جواب مل جاتے حضرت کی مجلس میں حضرت کے کردار سے اعمال سے وہ جواب مل جاتے تھے لکھو جی نہ سوال غیر ضروریا غیر ضروری سوال سے روکا گیا نہ ہی از سوال غیر ضروریات ایمان والو نہ سوال کرو تم ایسی چیزوں سے کہ اگر ظاہر کی جائیں واسطے تمہارے تو کیا لگیں گے بری لگیں گی اور اگر سوال کیا تم نے ان چیزوں سے جب کہ نازل کیا جا رہا ہے قرآن تو ظاہر ہوں گی واسطے تمہارے قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم نے سوال کیا تو ظاہر ہو جائیں گی یا نہیں اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی ایک چیز کے متعلق سوال کرتا ہے حالانکہ وہ لوگوں پہ حرام نہیں تھی حلال تھی لیکن اس کے سوال کی وجہ سے کیا ہو گئی حرام ہوگی تو بڑا مجرم ہے وہ کیا ہے بڑا مجرم ہے اس لیے فرمایا قرآن اتر رہا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ حلال چیزیں تمہارے اوپر کیا ہو جائیں آرام ہو جائیں اف اللہ عنہا پہلے جو سوال کر چکے معاف ہیں اور اللہ بخشنے والے حوصلے والے ہیں قد صا الحا قوم قابل قم حکمت ممان سوال حکمت ممان سوال پہلی اقوام نے اس قسم کے سوال کیے تھے لیکن جب جواب ملا تو ان کی قدر نہ کر سکے قوم میں سمود نے کس کا سوال کیا تھا کس پہاڑ سے کا نکلے جی اونٹری نکلے تو اونٹری نکلی یا نہ نکلی جب اونٹری نکلی تو اونٹنی کی قدر کی انہوں نے نہ کی تباہ و برباد ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ابھی آ رہا ہے ہواریوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے کیا اترے کوئی خوان چاہ اترے کھانا ہو گوشت روٹی ہو حلوہ ہو سمجھے وہ اترا انہوں نے قدر نہ کیا تو فن زیر بن گئے یا نہیں تو جنہوں نے سوال کیے پھر جواب کا احترام نہ کر سکے تو آداب آ گیا اس لیے تم سوال ہی نہ کیا کرو بات ہی سمجھ دیکھو جی حکمت میں مان جاتے سوال تاکہ سوال کیا تھا ایسی چیزوں کا ایک قوم نے تم سے پہلے پھر ہو گئے ساتھ ان چیزوں کے نہ قدر شناخری کا کا لکھنا ہے نہ قدر شناخ ایسے معنی لکھے کرو آپ کو ہر جگہ ایسے معنی نہیں ملیں گے یہ موافق ہے نا معنی نہ قدر شناخت ما جال اللہ بحیرہ غیر اللہ کا ایادا ڈبلیو تحریمات غیر اللہ کا یادا پہلے تحریمات غیر اللہ کہاں تھے میرے محترم او بالکل ابتدا کے اندر ساتویں پارے کے ابتدا کے اندر تھا یا نہیں یا اللہ تحرمو تیے بات ماحل اللہ علم تھا یا نہیں اس کا یاد ہے تحریمات غیر اللہ کا یادا چار قسم کے جانور تھے جی اونٹ تھے بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور ہاں آن, ان اونٹوں کو وہ بتوں کے نام کر دیتے تھے کافر لوگ نہ ان کا دودھ پیتے نہ گوشت کھاتے نہ سواری کرتے آپ میرے حضرت لکھو جی پرانے ساتھیوں نے لکھا ہوگا جدید ساتھی لکھیں کہ یہ کیا چیزیں تھیں بحیرہ وہ جانور چار جانور ان کی تعریف لکھو بہی وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے بہی وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے تو بتوں کے نام جو دودھ ہو جاتا خود استعمال کرتے خود حرام سمجھتے وہ بتوں کے جو مجاور بیٹھے ہوتے تھے میں وہ،, وہ پی جاتے ان آرام ہو جاتا دوسرا جانور تھا صاحبہ خود جانور کو بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے خود جانور کو بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے نہ سواری کرتے نہ گوش کوئی چیز نہیں جیسے سانڈ آج کل بھی یہی ہے سرکاری سانڈ ہوتے ہیں جی وہ ہر جگہ ایسے کھاتے پیتے ہیں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا سمجھے وہ ہے سرکاری سانڈ ہوتے ہیں نر اونٹ کا وہ ہوتا ہے بھینس کا ہوتا ہے تیسرا قسم کیا ہے جی وسیلا سواد کے ساتھ وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ جنے ایسی اونٹنی جو مسلسل مادہ جنے نر نہ جنے تو اس کو بھی بتوں کے نام کر دیتے تھے وسیلا وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ جنے اور ایجی حامی نر اونٹ جو ایک خاص شمار سے جفتی کر چکا ہو جفتی کا مان ہے اونٹیوں کے اوپر چڑھ چکا ہو مثال طور دس دفعہ چڑھ چکا ہو پھر اس کو بھی کس کے نام کر دیتے بتوں کا نام بوڑا ہو جاتا حامی نر اونٹ جو ایک خاص شمار سے جفتی کر چکا ہو یہ بخاری شریف کے اندر یہ تفاش کی لکھی ہوئی اب نیچے آ جاؤ جی نئی مشروع کیا یا نئی مقرر کیا اللہ نے بحیرہ کو نہ صاحبہ کو نہ وسیلہ کو نہ حام کو لیکن یہ کافر لوگ باندھتے ہیں اللہ پہ جھوڑ اور اکثر ان کے بے قل ہیں ویزا قیلا لحم شکوائے مشرقین ویدا قیلا شکوائے مشرقین بھائی اینک والا بزرگ آپ تو خوش ہے ٹھیک ٹھاک اچھا جی شکوئے مشرقین اور جب کہا جاتا ہے ان کو او طرف اس حکم کے جس کو اللہ نے اتارا اور طرف رسول کے تو کیا کہتے ہیں کافی ہے ہم کو وہ رسومات کہ پایا ہم نے اس کے اوپر اپنے باپ دادا کو آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ باپ دادا کی تقلید کریں گے جبنی جبنی اگر چین کے باپ دادا جاہلو اور گمراہوں تو. تو یہاں کن کی تقلید سے روکا گیا ہے جہلو اور گمراہوں کی تقلید سے کوئی انصاف تو کریں نا غیر مقل صاحبان وہ ہمارے پر فٹ کرتے ہیں اب حلو کان ہم جواب شکوا ہے اور تقلید جوہلا کی تردید ہے اگر کہ ہوں باپ دادا ان کے نہ جانتے ہوں کسی چیز کو اور نہ رہ پاتے ہوں یا یلین آ منو مسلحین کو تسلی موصل ہین کا مانا اصلاح کرنے والے موسل ہین کو تسلی بھائی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اصطلاح کی کوشش کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے سمجھاتا ہے اپنے ساتھیوں کو اپنی قوم کو لیکن وہ اصلاح کی طرف نہیں آتے تو وہ کرتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے کسی کے ساتھ تلخ کلامی بھی کر دیتا ہے سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصلاح کی تم کوشش کرو تبلیغ کرو امر بر معروف نئی کرو تمہارا کام ہے پہنچا دینا اگر ایک آدمی صلاح پہ نہیں آتا یا چند آدمی نہیں آتے تو ان کے ساتھ لڑو نہیں نہ اتنے فکر کے اندر پڑھو کہ اپنے آپ کو بیمار کر دو کڑ جاؤ ایسے نہ کیا کرو یہ بات ہی ہے سمجھ ایک اور چیز ہے کہ تبلیغ کے ساتھ دعا بھی کرتے رہو کیا تبلیغ بھی کرو دعا بھی کرتے رہو ان کے لیے ہدایت کی میں اپنی قوم کے لیے بہت دعا کرتا ہوں ہدایت کی قوم میری بہت چور تھی لیکن الحمدللہ میں جاتا ہوں نا تو کافی حافظ ہیں عالم ہیں رکھ رکھی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ تبلیغ کے جو دعا میں کرتا ہوں نا روزانہ تعجب کے اندر دعائیں کرتا ہوں <laughs> <laughs> تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے دعا کا اللہ سے آدمی ایک تعلق قائم رکھتا ہے نا مسلح کو تسلی ایمان والو لازم پکڑو تم اپنے نفس کو نہ نقصان دے گا تم کو وہ کے گمراہ ہوا نیچے میں نے عربی عبارت لکھی ہے تفسیروں میں ہے بے وجود اصلاح باوجود کہ تم ان کی اصلاح کی کیا کرتے ہو کوشش کرتے ہو بے وجود اصلاح ہو باوجود کہ تم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہو پھر اگر وہ گمراہ ہوتے ہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے بے وجود ایسا تم اصلاح ہو نئی نقصان دے گا تم کو وہ جو گمراہ ہو جائے جب ہدایت یافتہ ہو تم طرف اللہ کے لوٹنا ہے تمہارا سب کا بس خبر دے گا تم کو ساتھوں سے تم عمل کرتے تھے یہ تقریر میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کو لازم پکڑو بس آپ نیکی کرتے رہو نہ نقصان دے گا تم کو جو گمراہ ہو جائے جب تم ہی ہے کوئی گمراہ ہوتا رہے تم فکر ہی نہ کرو نہ ان کو امر بل معروف ہو رونا, نہیں یہ ٹھیک ہے مانا بعض لوگ ایسے معنی کرتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے تردید کر دی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی تردید کر دی تھی فرمایا یہ غلط معنی کیوں کرتے ہو حضرت تو فرماتے تھے کہ امر بال نہیں ان منکر ضروری ہے جو چھوڑتا ہے اسے بعد پر ہوگی تو حضرت و بکر صدیق کے قول کے مطابق ہم نے معنی کیا یہ بات ہی سمجھ ظہری معنیٰ پہ عمل نہ کرنا یا ایزین منو یہ ہماری پنجابی زبان کے اندر کہتے ہیں اپنی نبیڑ تیری ہور نال کی اپنی نبیڑ تو تیری ہور نال کی پنجابی زبان میں کہتے ہیں یعنی تو اپنی فکر کر اوروں کا کوئی خیال نہ کہا سمجھے ایسے نہ ہو یا ائی اللہ دین آ یہ ربت لکھو جی مسالے دینیا کے آکام کے بعد پہلے مسالے دینیا تھے مسال دینیا کے احکام کے بعد مسالے دنیا کے احکام ڈبلیو ڈبلیو دینیا کے احکام کے بعد مصالح دنیا کے احکام قرآن پاک ہمیں دین کی راہبری بھی فرماتے ہیں اور دنیاوی معاملات کی بھی راہبری فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملات بھی اپنے کا کرو صحیح رکھو درست رکھو میرے محترام مدینہ پاک سے تین آدمی گئے ملک شام تجارت کرنے کے لیے ایک کا نام تھا بدائل بنو سہم کے قبیلے کا تھا بدائل سامی وہ مسلمان تھا اور اس کے تھا دو آدمی گئے وہ عیسائی تھے ایک کا نام ادی تھا دوسرے کا نام تمیم تھا دو عیسائی تھے ایک عمر مسلمان ملک شام گئے تجارت کرنے کے لیے جو مسلمان تھا نہ حضرت بدائل وہ بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ اس کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی اس نے اپنے سامان کی فرست بنائی اور فرست بنا کے اپنے سامان میں چھپا دی کہ یہ میرے گھر پہنچائیں گے وہ فرست کے مطابق وہ سامان لے لیں گے پھر ان کو وسیعت کی کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرا سامان کہاں پہنچاؤ میرے گھر پہنچا دینا یہ دو آدمی تھے دونوں وسیع تھے چاہتے آ ان کو قرآن نے گواہ بھی کہا ہے تو کہ انہوں نے گواہی دی تھی نا آگے سچی چاہے جھوٹی جو خود ہی دی تھی گواہ کہا اب یہ حضرات سامان لے کے مدینے پہنچے اور اس کے وارثوں کو سامان دے دیا لیکن سامان کے اندر ایک قیمتی چیز تھی وہ چاندی کا پیالہ تھا اور اس کے اوپر سونے کے نقش تھے سب سے قیمتی مال وہی تھا اور انہوں نے سامان کی تلاشی جو کی تو کیا نکلی فہرست نکلی تو فرست کے مطابق باقی سامان تھا وہ پیالہ چاندی کا نہیں تھا منقشہ سونے کا اور قیمتی چیز بھی وہی تھی انہوں نے پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے رشتہ دار نے کوئی چیز فروخت کی تھی بیماری سے پہلے یا بیماری کی ضرورت کے اندر انہوں نے کہا نہیں کوئی چیز فروخت نہیں کی تھی انہوں نے کہا فروخت نہیں کی تو پیالہ نہیں ہے فرست کے اندر لکھا ہوا پیالہ نہیں ہے وہ کہنے لگی ہمیں جی کوئی پتہ نہیں ہے اب یہی کوئی تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر کیا آیا فیصلہ آیا اب مدئی کون تھے جی وہی وارث تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس پیالہ ہے تو قانون ہے کہ مدعی کو کیا پیش کرنے پڑتے ہیں الدئی گواہ ان غریبوں کے پاس تھے نہیں کہاں لاتے گواہ ان سے قسمیں لی گئیں نماز عصر کے بعد ان سے قسمیں لی گئی انہوں نے کسم کھا گئے نا جی، کوئی پتہ ہی نہیں کچھ ہی نہیں تو حضور نے کن کے حق ہاں میں فیصلہ کر دیا ان کے حق میں سمجھے اب ہم بریلوی صاحبان سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں وہ حاضر ہر زماں اندر وہ ناظر ہر مکان اندر مکین لا مکان اندر میرے احوال کا پچھلے بریلوی صاحبان بتاؤ حضور حاضر و ناظر تے عالم الغیب تھے تو تمہارے نزدیک حضور نے فیصلہ صحیح کیا غلط کیا ان کے نزدیک غلط کیا کیونکہ حضور تو حاضر ناظر تھے سمجھتے ہمارے نزدیک صحیح کیا کیونکہ آپ حاضر و ناظر ہی نہیں اور گواہوں کے بردار و مدار تھی جی گواہوں کے لحاظ اسے ہی خدا کی قدرت ان لوگوں نے وہ پیالہ مکے جا کے بیچا مکے بیچ دیا ایک سنار کے پاس زرگر کے پاس بس وہ مکے مدینے والے آپس میں آتے تھے وہ جب سلو ہو گئی نا ادا دیا تو آنا جانا ہو گیا ان میں سے کوئی آدمی گیا دیکھا تو پیالہ تو وہاں تھا بے ہی بالکل وہی تھا آ کے بدا دیا حضرت کو اس کے وارثوں کو حضرت پیالہ تو وہاں ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کس نے بیچا کسی نے تمیم اور ادی نے بیچا ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو اب انہوں نے شہید دعویٰ کر دیا حضرت کی خدمت کے اندر کہ حضرت ان کو بلاؤ فیصلہ کرو حضرت نے ان کو بلایا ادیب کو اور تمیم کو بھی کیسے ہے تم تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیالہ نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں تو انہیں بیچا وہ کہنے لگے حضرت ہم نے خرید کیا تھا اس سے کیا خرید کر لیا تھا لیکن چونکہ خرید کے گواہ نہیں تھے اس لیے ہم نے جھوٹ بول دیا کہ ہم نے خرید نہیں کیا اب دیکھو اب مدعی یہ ہو گئے گویا کہ انہوں نے دعویٰ کس کا کیا خرید کا کہ ہم نے خرید کیا حضرت نے ہمارا گواہ پیش کرو خرید کے گواہ پیش کرو وہ گواہ پیش کر سکے نہ کر سکے آپ حضور نے فرما وہ قسمیں اٹھائیں مدعی یہ ہیں اور وہ منکر ہیں کہ انہوں نے خریدنی کیا جھوڑ بولتے ہیں اب قسمیں کیسے اٹھائیں وہ جو فوت ہو گیا نا اس کے دو بار نے قسمیں اٹھائیں اب فیصلہ کن کے کی حق میں ہو گیا ان کے حق میں ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ تو وہاں چلا گیا اس کی قیمت ان سے ادا کرا دی یہ بات ذہن میں بیٹھی ہے اب یہ ایتیں جب میں پڑھوں گا نا یہ ایتیں ذرا مشکل ہیں ادھر مقدرات بھی کچھ اور یہ جو ہے نا یہ ایتیں بڑی مشکل ہیں میں <laughs> حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھاتا تھا میں الحمدللہ حضرت درخواستی کے ساتھ بھی پڑھاتا رہا ہوں یہ تقسیم کر لیتے تھے ہم قرآن یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ شائق درخواستی بھی پڑھاتے تھے نہیں پڑھاتا تھا اکٹھے ہم پڑھاتے تھے تقسیم کر لیتے اسی طرح حضرت نعمانی جو بڑے تھے ان کے ساتھ پڑھا تو حضرت نعمانی جب اس پہ پہنچے نا میں تو آگے سورہ یوسف سے آگے پڑھاتا تھا حضرت کو کچھ تھوڑا میں دیتا تھا بوڑھے ہو گئے میں نے یار کیا حضرت اس آیت کے متعلق بطور ہی آئے تھے انہوں نے کہا بڑی مشکل ہے استاد نعمانی بڑی مشکل ہے یا ائی الزین منو ای ایمان والو یا شہادت کا منع کرو شاہد شہادت بمن زو شہادت اور یہ ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے اے ای ایمان والو گواہ درمیان تمہارے جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت یعنی وقت وسیعت کے اے ہین کے نیچے لکھو بدل جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت یعنی وقت وسیعت کے موت کن کو آ رہی تھی حضرت بدائل کو ٹھیک ہے نا اچھا اس نے اس کے نیچے خبر لکھو شہادت مبتدا اس نا نے کیا ہے دو ہوں صاحب عدل کے اب دو جو صاحب عدل کے ہیں وہ گواہی ہیں یا گواہ ہیں لہٰذا شہادت کا معنی میں نے کیا کیا ہے کہ گواہ درمیان تمہارے دو یہ سمجھی بات اور اگر شہادت کا معنی میں شہادت کروں تو پھر اس نان سے پہلے شہادت معذوف ہوگی پھر اس نان سے پہلے کیا شہادت کا لازم مقدر ہو جائے گا پھر معنی یوں ہوگا گواہی درمیان تمہارے کیا ہوگی گواہی دو مردوں کی ہوگی جو صاحب انصاف کے ہیں آپ سمجھی با اور ان آیات کو میرے شائق نے بڑا اچھا کیا ہے حضرت مولانا احمد اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہیں ملفوظہ تقاریر کے اندر دو صاحب انصاف کے ہوں تم میں سے یعنی مسلمان ہوں یا دو اور ہوں تمہارے غیر سے غیر سے مراج کیا ہے غیر مسلم وہاں کون تھے تم بتاؤ غیر مسلم تھے فوت ہونے والا مسلمان تھا حضرت بدائے اور وہ دو کیا تھے عیسائی تھے نصرانی تھے ان انتم ذراب تم اس کے نیچے لکھو قید واقعی یہ قید ہی نہیں ہے یہ قید واقعی ہے یعنی واقعہ ایسے تھا کہ وہ سفر کے اندر تھے اگر تم سفر کرتے ہو زمین کے اندر بس پہنچ جاتی ہے تم کو مصیبت کس کی موت کی جیسے حضرت بدائل کو پہنچی تاہ ب سونا ہما رو کو ان دو کو بعد نماز عصر کے کن کو وہ جو دو گواہ اس نے بنائے تھے گواہوں سے مراد کیا ہے وسیع کیا وہ وسیعت کی تھی نا روکو ان دونوں کو بعض نماز آسر کے پاس کسمیں اٹھائیں ساتھ اللہ کے بھائی انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی یا نہیں حضرت نے قسمیں لی تھی ان تب تم اگر شک کرتے ہو تم لا نشتری اس سے پہلے یقولہ مقدر ہے اس سے پہلے کیا مقدر ہے وہ گوا اس طرح دیں وہ دونوں کہیں نہیں خرید کرتے ہم اے اس قسم کے قیمت दे दे दे दे दे दे दे दे اگر ہو وہ مکسم لا رشتہ دار ہم قسم سچی اٹھا رہے ہیں اور قسم کے بعد ہم کوئی پیسے نہیں لے رہے چاہے مکسم لا ہمارا رشتہ داری کیوں نہ ہو گائے گائے ایسے ہوتا ہے نا جس کی خاطر آدمی قسم اٹھاتے ہو کیا ہوتا ہے رشتے دار ہوتا ہے لیکن یہاں رشتے دار نہیں تھا وہ ایز میں ویسے رشتے دار کی بات کی بلا نہ تم ہو اور نہیں چھپاتے ہم اللہ کی گواہی کو انا اگر ہم چھپائیں تو اس وقت گناہ گاہ اس کے کنارے پہ لکھو کسے کی جوز اوال ختم کسے کس کی جوز ختم پہلی جوز ختم ہو گئی یہ فیصلہ کس کے حق میں ہو گیا جی وہ چوروں کے حق میں ہو گیا انہوں نے تو گواہ پیش نہیں اب وہ پیالہ کہاں پر مدا جی مکے پاپ اب حضور کی بار میں دوبارہ مقدمہ آیا پہلی جوز ختم اب دوسری شروع ہے فین اس طرح اگر اطلاع پائی جائے اوپر اس کے تحقیق وہ دونوں مر ہوئے تھے گناہ کے اس کا من مر ہوئے تھے کون دونوں گناہ کے مر ہوئے تھے بھائی وہ وسیع جو نسرانی تھے مر ہوئے تو گناہ کے تو فعا یقومان دو اور کھڑے ہوں جا بجا ان کے یہ کن کی طرف سے ہوں گے مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے پ دو اور کھڑے ہوں جا بجا ان کے ان لوگوں سے کہ حق ثابت ہوا تھا خلاف ان کے پہلے حق ثابت ہوا تھا ان کے خلاف تو وہ کھڑے ہوں اللہ وہ قریب تر ہوں میت سے اس کا معنی بھی لکھ لو اولیان کا من کیا لکھنا ہے وہ قریب تر ہوں میت سے پاس قسم میں اٹھے یہ ساتھ اللہ کے کیا البتہ گواہی ہماری زیادہ لائق ہے ان دونوں کی گواہی سے اور نہیں زیادتی کی ہم نے ان ضلع ظالمین اگر ہم زیادتی کریں تو اس وقت ظالمین سے ہوں ظال کا حکمت قانون مذکور حکمت قانون مذکور اب اس قانون کی حکمت بیان کی جا رہی ہے تو حکمت کیا ہے کہ دیکھو نا اس قانون کا جب پتہ چلے گا اب تم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے نا اب لوگ جرات کریں گے چوری پہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ہم نے بھی قسمیں کھانی ہیں اثر کے بعد جھوٹی قسم ہوئی تو خدا کا غضب ہے پھر پتہ چل گیا تو پھر ہماری قسموں کو رد کر دیا جائے گا پھر کون قسمیں اٹھائیں گے اور میت کے وارث کسمے پھر ہمارا کیا بچے گا نہ خدا ہی ملا نہ بھی تو یہ قانون اس لیے ہے تاکہ یا تو وہ سچی گواہی دے کون او وسیع یا سچی گواہی نہیں دیتے تو کم از کم ڈر تو جائیں نا جھوٹی گواہی کے اوپر جرہ تو نہیں کریں گے دیکھو جی حکمت قانون مذکور یہ زیادہ کری ہے فیس کے کہ لائیں وہ گواہی کو اوپر طریقے اپنے کے کون لائیں اور جن کو وسیعت کی گئی ہے یا کم از کم ڈر جائیں اس سے کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں اوپر وارسوں کے انتردا مان علل ساتے ایمان کے بعد کا مقدر ہے الل وارا کہ لوٹائی جائیں گی قسمیوں پر وارثوں کے بعد ان کی قسموں کے کہ ہماری قسموں کا اعتبار نہیں رہے گا پھر وارثوں سے کسمیں لی جائیں گی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور سنتے رہو حکام کو اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے قوم کھا سکے یہ بات آئی سمجھ یا نہیں آئی سمجھ جی؟ میں بطور تحادیس نعمت کی عرض کر رہا ہوں کہ اچھے اچھے علماء آئے انہوں نے جب یہ میری تقریر سنی تو انہوں نے ایک شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کو جزا دے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم بڑے خدشات کے اندر تھے تو میں نے زور لگایا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ ہوگی وللہ اللہ الحمد خدا کا شکر ادا کرو